سوال ہے کہ کیا احرام میں بیلٹ باندھ سکتے ہیں جو بیلٹ ہوتا ہے احرام میں تو دیکھیں احرام کے لیے بیلٹ باندھنا جائز نہیں ہے حالت ہے احرام میں بیلٹ احرام کے لیے نہیں باندھ سکتے اگر وہ بیلٹ آپ باندھتے ہیں تو اس میں نیت کیا ہونی چاہیے سامان رکھ رہا ہوں میں اپنا موبائل فون رکھ رہا ہوں میں پیسے رکھ رہا ہوں دیگر ضروریات کی چیزیں یہ یا تصویریں طواف کی وہ رکھ رہا ہوں یہ نیت کر لیں احرام کے کو روکنے کے لیے کہ میں ایرام کی چادر کو روکنے کے لیے بیلٹ باندھ رہا ہوں یہ نیت نہ رکھے اور احرام اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پریکٹس نہیں کرتے اگر آپ کا ارادہ بن جائے تو آپ جیسے ہی فارم جمع کرائیں اپلیکیشن جمع آپ نے اگر کرا دی ہے یا آپ کرا رہے ہیں تو آپ فوری طور پر احرام لے لیں دو آپ احرام لے لیں ایک تولیہ کا لے لیں اور ایک کاٹن کا لے لیں اب آپ گھر کے اندر کیا کریں احرام باندھنے کے بعد اس کی پریکٹس کریں آپ حالت اے اے یعنی اے کم از کم نیچے کی جو اظہار والی چادر ہوتی ہے وہ آپ باندھنے کی پریکٹس کریں بغیر بیلٹ کے آپ اپنی عادت بنا لیں کوئی مشکل نہیں ہوتا بالکل ایزیلی آپ جو ہے نا اس میں وقت گزار سکتے ہیں اور ظاہر احرام کے اندر نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں آپ نے احرام کے اندر آپ کو سامان اٹھا کر بھی چلنا ہوگا احرام کے اندر آپ کو سفر کرنا ہوگا تو آپ کو احرام کی عادت ہونی چاہیے پہلے سے ایسا نہیں ہوگا جس دن آپ کی فلائٹ ہے آپ جو ہے نا سوٹ کیس بھی دوسرے کو بولنے یار اٹھاؤ نہیں تو میری چادر کھل جائے گی تو پریشانی میں آپ آزمائش میں آ جائیں گے بہت مشکل ہو جاتا ہے معاملہ کئی لوگوں کو دیکھا پھر سیفٹی پنیں لگاتے ہیں سیفٹی پن نہیں لگا سکتے یہ مکرو ہے بیلٹ احرام میں چادر روکنے کی نیت سے اگر لگایا تو یہ نہیں یہ جائز نہیں ہے مکرو ہے آپ کیا کریں آپ بغیر بیلٹ کے عادت ڈالیں گھر تو گھر ہے نا اگر اس میں لوز بھی ہو رہا ہے آرام آپ کو تو پھر آپ کو پریکٹس ہو جائے گی میرا ذاتی جو ہے مشاہدہ یہ رہا جو میری پریکٹس تھی کہ اظہار کی جگہ پر ویسے تو آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا کہ اظہار کی جگہ پہ کاٹن کا باندھیں اور اوپر تولیے کا لے لیں اس لیے کہ تولیے کا تولیے کی چادر اڑتی نہیں ہے اتنے آرام سے میرا ذاتی جو ہے نا وہ مشاہدہ یہ رہا تجربہ تو نہیں کہوں گا کہ اگر اظہار کی جگہ آپ اظہار کی جگہ بھی آپ اگر تولیے کا احرام باندھ تو یہ ستر کے لیے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے اس لیے کہ کاٹن کی جو چادر ہوتی ہے نا ذرا بھی گیلی ہوئی نہ ہوا تو بے پردگے کا چانس ہوتا ہے اور تولے والا جو ہے نا جذب کر لیتا ہے وہ الگ بات ہے کہ حج کے دنوں میں آپ کو پیٹ کے پاس چونکہ باندھا ہوا رہتا ہے اور اس کے اوپر بیلٹ بھی سامان کے لیے آپ نے باندھا ہوتا ہے تو ڈھائی دن کے اندر آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوگا کہ آپ کے پیٹ کے پاس پسینے آپ کو جہاں آپ نے باندھا ہوا ہوگا تھوڑا سا محسوس ہوگا لیکن اتنا پریشانی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے ہوا وغیرہ تیز کی صورت میں بھی چادریں آرام کی نہیں اور بہت آسان اور بالکل سکون سے آپ احرام کے اندر جو ہے نا گزار سکتے ہیں وقت یہاں تک کہ, کہ آپ نماز پڑھنے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی کوئی جگہ کھلتی نہیں ہے ورنہ جو لوگ پریکٹس نہیں کرتے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اوپر کی چادر اوڑھتے ہیں نا اور اب جب یہ اللہ تقبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یہ ساری جگہ ان کی کھلی ہوتی ہے اور ایسے نماز پڑھنا تو ویسے بھی مکروہ ہے کہ آپ کا جسم اگر نظر آ رہا ہے اور یہ اوپر کے اگر باڈی آپ کی دکھ رہی ہے یہاں سے بغلے دکھ رہی ہیں یا آپ کا سینہ دکھ رہا ہے کمر دکھ رہی ہے تو یہ تو نماز ویسے بھی مکرو ہو جائے گی تو حالت احرام میں چادر بالکل اس طرح سے پہنی جا سکتی ہے کہ جس میں آپ کو کہیں سے کچھ نظر نہ آئے آپ اس کی بھی پریکٹس کر لیں کہ آپ پہلے سے چادر ابھی چادر نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتا دیتا کہ بہت آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ چادر پہننے کے بعد آپ گھر میں جانے سے پہلے نمازیں بھی پڑھیں پورے جس طرح سے دو چادریں پہنی جاتی ہیں اس طرح سے دو چادریں پہن کے آپ اب نفل نماز یا سنتیں گھر میں ادا کریں اور اس کی پریکٹس کریں اور آپ کے لیے ان بہت آسانی ہو جائے گی جانے کے بعد پولتا آلو